الحمد بھگ تقریباً تقریباً حوالے ہیں جو حال و سنت موقف و شریف فرمائی وزاحت فرمائی تقریباً پچاس کے لگ بھگ حوالے پیش کر پچاس کے لگ بھگ حوالے ہیں کرنا نہیں نہیںمیا اگ جمپ کوئی توڑ سکے ممکن مگر دوبارہ پچھلے دنوں جٹا علی بادی کوئی شرارت بازی چیڑ خانی کی کوشش کی دی دوستو جانو کم, کم اے, اے نقین حقل یقین علم و یقین پہلے ہی سے آئین ال یقین حقل یقین, حق یقین ہو گیا کہ یہ جی خوفیت کوف کی گلی سڑی لاش ہے نا بدبو چڈ لئیے پوری ذریعت رال کے انہوں انہوں نے باویں کندے دے گئے اس قابل بھی نہیں رہی کہ اس نے دفن کی تاجاز اور روڑی دے قابل سے رہ گئی ہے دفن تک دے قابل نہیں خیر دوستو جو کچھ ہوتے بیان کیتا تا گیا ہوندہ میں جناب رہاں دے سامنے مختصر جہاں خاکہ پیش کرنا کلام کچھ گفتگو دا تعلق سی میری ذاتی زندگی جو میں حوالے پیش کرتے صرف ایک حوالہ ہے یا دو اپنے خیال و زام دے اس بیا میں توڑ رہا اگر ان کے دل ضمیر ہے نا وہ ملامت ضرور کردہ بھی چلیا تو ہیں کی جابقل ہوا آنصاف کو میں دعوت لینا انصاف فیصلے تو پہلو کم از کم جان بہن کی گل ضرور سننی چاہیے میں میری جواب ہوا ہو سکتا ہے کروتاب بھی یاد رکھو کوئی بھی انصاف پسند بندہ سامنے تقریر فیصلہ سا لسا کیا یہ جواب آخ د دوست مخت سر جی میری ذاتی زندگی جواب دینا چاہنا یاد رکھو کئی بار انسان کسی بھی برائی بیان کرتا ہے کھلے آم پر سرے میدان مگر یاد رکھو بنسبت جی کسی نفرت دا اظہار بندہ محفل کر اظہار اندر برسرے میدان نفرت دا اظہار ذرا کم ہے بندہ کسی کرتا ہے ذرا کم درجے دنہ بیان کر اپنے مخصوص دوستوں کے مزید کچھ اضافے بڑھا کے یاد رکھو اسم ایک ہے وہ بیان مجمے کے اندر ظاہری بات ہے جی نیجی گفتگو ہوئے گی ذرا اس نالی تلخ ہوئے جا میرے بارے گمان ہے یاد رکھ میں دو ٹوک گل کرنا تیرا گمان ایک ہے تیرا بیان ایک ہے تیرا گمان میں گمان نال بھی دس فیصد بدھ کے برا ہوں گرے خیالات بھی برا وا تیر درجے کیا سو گنا بیان تیار کر می اس کا بھی حقدار ہوا گا ہاں میں تیرو ایک گل دعوے تو تقریرا برائیاں انسان نہیں کسی دا برائی بیان کرنا نو نفرت دلانا انسان نو نٹا نہیں انسان اتنا جن کا نفس لے جائے اندا او جھلیا دنیا برائی بیان کرے رب توبہ تی توفیق دے کے اپنی رحمت نازل فرمائے تے بڑے بڑے 100 100 100 100 قاتل بھی رب دی بارگاہ دے اندر چھوٹ کے تے جنت پا جاندے نے اوے برسی سا راہب او جندے شگرد ہوا وچ دے ہم بچن بٹھاؤ گے ہوا وچ دے ہون سونیا ہاں اگر اگر یہ نفسوں ہوندا برباد کرے تے خیر دوزخ دا بالن ہاں میںب فقیر نے گل کی سنا و اللہ میرا ایمان کیا ہے تعالیٰ فقیر جا رہا ہے جنگل بادشاہ علاقے کا بادشاہ علاقے کا سامنے آیا ارادہ بنیا میں کسے بہانے چڑنا فکیر کھوتا یا گھوڑا ہے پچھلتا بال چنگا چنگائے یا تیری تاڑی چنگی ہے وہ فکیر آخر جواب میں ہون نہیں جدو مرن میری حالت پہنچ جاوے گی ادو درن دواں آدھا کی وجہ ہے فقیر جواب ہے آ یاد رکھ اے گھوڑا تیرا ہے تا مالک ہے تو اس کھوڑے مالک ہے تیرا بردار ہے جتھے روک رہے روک جانا ہے جتیں ٹورنا ٹور پہ مالک ہے میرا بھی مالک ہے ان میرے اتنے آکاں پابندیاں لائیا نے ٹوریا بھی ہے روکیا بھی ہے میں تل کی تھی اے اگر میں ایمان تے نہ مر سکیا تے پھر تیرے گھوڑے دی پشل وال چنگا ہے اپنے مالک بردار میںدار نہیں بن سکیا میں ایمان تے مریا پھر میں گھوڑے کی وال چنگا ہے وفادار ممی وفادار پر او جانور منو رب نے حضرت انسان بنا چلو آ تو میں نے ایک وارا نہیں کروڑ وارا کتا کروڑ وارا میں نے رتی برابر اللہ دی عزت دی قسم ہے راب دی عزت دی قسم ہے اس اس, اس محبوب جندیاں ذلفاں میں سے رب نے رانائی رکھی ہے میں قسم ہے میرے دل دن در رتی برابر وال دے نکے جنی پریشانی نہیں تو کروڑ واراں میں نو کتا میں تے ایمان رکھنا وا دعا کرنا اللہم اج علی من کلابے خدا میں اولیاء میں ہلے کتا کدوں بنیا وا کتیاں نال وی پیڑا وا دعا کرنا وا مولا مینوں اپنے بلیاں دے درد دے خادماں دے کتیاں وچوں بنا دے اور تو میری کی برائی بیان کریں گا ہاں سونے ہو اس طرح دی حرکتان دینا لحقائق کتے پردا چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گاستی کا یہ تو واقعی بھی نہیں غلط بندہ بیان کیوں کرے تقریر کیوں کرے انہیں لفظ بولنا ہوں اشارہ سمجھ جاسی یہ اگر 420 ہو کے 420 سو بھی ہو کے اگر قائد بان سکتا ہے تے میرے برگاں گوناگار بندہ بھی فقیرہ کن سمجھ گئے تو اگر لوگانو سمجھا سکتا ہے گالے میری سمجھ آئی ہے کہ کون ایت ہو گیا اے بس اینا مختصر گلان دنال جنہوں نے میرے اتھے کیچڑ چڑ اچالیا سنا ان سب دا جواب ہو گیا لہٰذا حقیقت رسی برابر میں پھر شاخ صاحب شاہ صاحب دے حوالے دی گل کی آدمی سمجھ نہیں آتی اچھا تمہیں سمجھ یہاں آگے تے گل سب پہلی گل پہلی ہے لانے شخص لانے دا نا موجن کر کے ہون لانت دا موجن کر کے کیا کرنا ہوں اس دے متعلق و سنت و جماعت دا موقف کیا ہے یاد رکھو ایک ہوں گال دے اور مینو تو تانا دل سمجھ نہیں آئی چلو بھائی تین ڈڈی سمجھ آ گئی کتاب ہے شیخ الرحمہ اے عابد کذاب فارسی دے اندر مشکات شریف دے ہے اس نے جلد لمبر ہے چار صفحہ لمبر ہے اکتر آپ فرما دے نہیں ولان کردن جائز نیست لانت کرنا جائز ہے بولو لانت کرنا جائز ہے مگر مگر, مگر کندے ہوتے بر برکافیرے کے مخبرے صادق خبر دادہ باشد او نے مسلمان, مسلمان رہ گیا کو مرنے ہے نا اندھے مرن تو جا اگر کافر ہوفر جیفر مر جان دی خبر خود مدینے دے سال و بر کافر مخصوص کے ایمان او درد اخیر محتمل باشد نیز لعنت نانو ماید مگر علل اجمال کو یذ لعنت الله على الكافرین اپ نے کیا فرمایا او بندہ جنده کفر سے مرندی خبر خود مدینے کے صاحب نہیں دیتی احتمال ہے پتا نہیں خبریں مردیا کلم شیخ صاحب نے آخر جا کے یزید لانت کی گل یہ ہے لما یا تو ثابت کر کے دیکھ یزید کا نام ہے کے حضور پاک نے فرمایا وہ کفر مرے گا کفر دی کافر ہو اگر لالت ری نی اجری سپ والی ہے لانت نا لے ل نام لے موجن کر لو یہ ہے خلاف اولا استاد صاحب قبلا جی آپ نے حتمی موقف سی نا لکھوایا اس ظالم نے بہ کے نوٹ کی نے فرمایا ایسا سختی, نال منع نہیں کر سختی نال اگر کو لانت ہے اگر اگر حوالے پیش کیتے تو کیوں پیش کیتے؟ پھر میاں اگر تے تو ہو بھی تو ساتھ فلانا بھی روک لیا فلانا بھی روک لے لیہ جا فتوا ساڈے وائے گی ادھر بھی ٹوٹ جائے گا آپ نے اس طور سے حوالے پیش ہاں فرمایا کہ سختی نا سختین علیہ سمنا نہیں کر دے اندہ دوسرا مفہوم کیا بھی خلاف اولاد سمجھنے ہاں اے ہے ہا کہ مذہب کیا ہے اے, اے آپ اس کتاب دن در مذہب لکھرین ہے مذہب اہل و سنت لکھرین کہ جس کافر کفر پہ مرنا خبر مدینہ دیتائیدار نہیں دیتی اندہ نال اے کے لانت سمجھ آئیے یہ نہیں ہے اے جواب ذرا تیرے ذمہ ہیں انشاءاللہ رجیز میں انتظار کرا گا گل شروع بات ہے کہ لانت مسئلہ کیا ہو گیا آخر. ہاں خلاف مذہب کیا مطلب جیڑا اگر کوئی موجن کر کے لعنت پاوے کہ تفتزانی صاحب ہو گئے شیخ محقق نے کتاب ماثبات من السنہ ہوگی ایسا صرف اور صرف یہ نہیں گل کران گے کہ میاں یہ قول ہے شاذ ان دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ سنی نہیں رہندا ہاشا بک اللہ ایسی بات ہے اکھا کہ میاں شاذ قول کیا مطلب؟ جو مذہب ہے ایک گل اس تو ہٹ کے ہے اگر اگلا بندہ کو چھوٹا تھوڑا ہے دا. دے بار. دے نہیں سمجھ دے. اینی گال دوسرا صاحب حوالہ پیش کہ کی کیا نے فرمایا میں کر اندر یار میری یزید کو لے چلو میں بیت کر لینا اتنے آپ نے فرمایا ہے کہ عباد اللہ ابن زیاد سنا جو ابن زیاد یزید ان اٹل حکم دیتا سی کہ امام علی مقام کوئی مذاکرات نہیں بس ملاقات ہوے تے شہید کر اے اونے اتو مفہوم کڈیا میں ایک بات جناب کرنا چاہنا ایتھے بھی ایک گل ذہن وچ رکھ لو ہے واقعے حرا یزید 100 فیصد ملوث ہے حضرت مسلم بن عقیل آپ دی شہادت دے اندر یزید صوفیست مرووس رہی بات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ دے قتل دا ہونے حکم دیتا یا نہیں دیتا اس گال دے اندر غلماء اعلام دا اختلاف ہے ختمی فیصلہ اسا نہیں دیں اے گال کی تیئے نہیں کہ کلیہ تنہی پری ہے اسی ختمی قدعی فیصلہ پکا اٹال فیصلہ نہیں دیں دی دی دی دی دی دی سی ہے محمد, محمد حسینی گل سن ہے پھر پتا لگے کودے حسینی تے جیرے سچے حسینی ہیں انہوں کے درمیان فرق بھی ہو جاوے اور تمیز بھی ہو جاوے اے ہونے اندھی جلد لمبر کنی یہ سونے ہو اندھی جلد لمبر ہے نو اور صفحہ لمبر اللہ تعالیٰ توڑ پلا کرے اے دویں سو تے آپ کیا فرما رہے ہیں امام غزالی دی گال دی شرحہ کر دیا دی ہوئے ہیں آپ پہنے فرماندے نے امام غزالی نے فرمایا ہاض یہ ثابت نہیں کہو کہ جو تاریخ, کتاب اے تاریخ تبری البدایہ والنہائیہ اس تو علاوہ ٹھیر ساری تاریخی میں کتاب اندرے گل موجود ہے ایک گل موجود ہے یزید نے خط گلیا اسی حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت بنیا کیسی گلے ہے بے ذرا سرادہ تے پوری نگاہ رکھ سرادہ تے پوری نگاہ رکھ تے اگلی گل بھی ذہن سے رکھ جیرہ تیرے نہ لڑائی نہ کرے خبردار تو ہوں دے نہ لڑائی نہیں ایک یا فرما دے نے بے نفسی فہو رئی اے کہ مامی علی مقام شہید کی بالکل ظاہر ہے گال گال کیونکہ وہ دمشکر سے سارا معاملہ کر بلا دل دل چل رہا ہے مر ہو بے قطل آپ شہید کرنے کا حکم بھی نہیں ایسی گل ہے جس اندر میاں کوئی ماڑا موٹا اختلاف نہیں دوسری کتاب ہے امام ابن حجر حیتمی مکی علیہ الرحمہ آب آپ نے اے ہندوستان دے بادشاہ غالباً زہیر و دین باب بر دے آنکھن سے کتاب دے کسی پیغمبر دے دفاع واس دے آپ ہم اتھے گل کر دینے اے صفحہ لمبر ہے ترائے سوتے ستارہ فرماندے نے ہے حضرت حافظ ابن اسعلا ہونہ دے بارے ایک کون ہے اکابر فوقات دا پوچھا گیا جزید من جل آلو ہوتے ہو لانت والوں آما رابطے انہیں امام علی مقام آپ سرکار نو شہید کرندہ حکم دیتا ہے ان دی بارے جناب نے کچھ فرما ہوا تھے آپ نے فرما لم یسیح عندانا سادن نزیق ایک گالے درست گیس انہو امر بے قتل ہی رضی اللہ عنہ والمحفوظ ہو جڑی گال محفوظ صحیح سنداں نال ساڈے تک پہنچی اے او کیا ہے ان الا امرا بقتال ال مفذي الى قتل هي کرم الله تعالى انما ہوا عبيد اللہ ابن زیاد والالعراق جڑی لڑائی دا حکم دتا ہے نا جڑا آ جا کے اپنی گل کتھے اپ دی شہادت تک آکھ نے یہ حکم کرنا کون سی بلکہ بالکل لا ہی لا من لیا مگر کچھ تجا کر کچھ تجا کر کچھ تجا کر لفظ ہے تبر آئی تولا تبرائی تو آڈے پورے مجمد اندر تیرے ساری بے نہیں ایک پور مجمے آخر ہے لکھی ہے نا مقام کے حوالے مجھے لے چلو میں بیت کر لینا اے جی لینا، اے آپ نے نقلے روایت دے. نقلی روایت پڑھ بڑیاں کے بڑیاں سمجھا مطابق ایمان نظری ہے بس ایک روایت سارے تک پہنچے سب پیار یہ نقلی روایت آخر نقلی روایت ہے آپ کی مذہب نہیں اچھا مذہب نہیں دی کتاب ہے؟ ایمان دسو یارو کوئی محقق بندہ بحق تو تقریر،, عبدالحق سے دیر بھی تقریر کرے گا نقلی روایت کچی گلا کرے گا اگر نہیں ہے ہے نے کہ نظری کی نتیجے مامے علی مقام کہ ظالمات کمینیاں یکی نہ سنی لانت ہو بھی ہو آپ نے جلی تھلے لانت پائیے نہ لانت پائیے اگر آپ اس نماز روایت دا نقل سمجھ دیں میں میں روایت نقل پر کرنا ہوں میرا مذہب تنظریہ ہی دے مطابق نہیں کہ تھلو پھر آپ لانت واسطے استدلال کھا دے تو تھلو کہ کنا بندہ جنہوں نقلی روایت ہے کتوں یہ سابت ہوئے مذہب نہیں ہاں لہذا ہوں یہ ہے کہ مدان نہ سنا تیرے تیرے سوال ہے کہ تس پہنے اے کی دلیل ہے گندیاں چالا بھی سمجھ آنگیا پھڑ کے تکمیل الی مان چکی تکمیل اڑی مان چکے آخر چ پیا ہے کہ جہاں بندہ یہ گل کرے دو گلا دو ہے ایک یعنی دو گلانے تعالیٰ گھر والے انڈیا دے رکاس بھی بھول جانے رقص کرس کرنے دا ہو گیا اے مذہب نہیں ہے. ایک ایک سو. میں فلاں بندے نہیں تیرے دلیل کیا ہے دلیل یہ کہ یہ کام ہو جی واجب نہیں اے میری گل تو نہیں ہے یا بے ہے؟ آنا میری تو میری گل تو سمجھ نہیں جائے میں دوبارہ میں ہے میرے گاہ اے بندہ دنیا کے اس کو ہٹ کے بھی مہد باجب نہیں اس گلنو دلیل بنا لینا کہ آپ نے ارادہ بھی نہیں کیتا تھی مطلب تھی آپ سرکار صرف دنیا تھی در واجبات ہی ادا کرتے ہیں اس طرح باہب نے کلے ہور کب نہیں جی کیتا اس یہ آخرین باجب واجب ہی مہمی علی مقام تھی توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ میری گال یاد رکھو اے موج تحدد تھی دوسرے موج تحددی گال مننا باجب نہیں ہوتا تھی یزید تھی موج تحدد بھی نہیں تھی مہمی علی م سم خدا دی یزید بھی نہ پڑھ سکے آپ من واجب کتوں سے ابھی آخری واجب نہیں سی ساب نے منع کیتا لجبال خروج نہ کرو فائدہ نہیں ہوئے گا نقصان ہوئے گا جدو جی کربلا میں چھ پہنچے آپ نے دیکھ کیا گالتی اومئی ہے جو میں صحابہ نے فرمائی سی آپ نے،, نے اس وقت اپنی گالنوں چھاڑ کے صحابہ دی گالور رجوع فرمایا گال اے ہے تو نے بنا کے میں چھٹ ان وقت دے علم دے چھکے چھٹے پہ ان وقت نے علم <تصفح> دے چھکے چھٹے پے یہ ایتھے تے میاں جنو آندے نے ایتھے تے سمندر ہی بگے جا رہے نے نہیں آندے نہیں میں تے جا ہے چلو خیر, خیر گلے ہیں اون ایک आ... بنیادی جی گل سی ہوندا میں جواب دے دیتا میں ایک ہور گل کر لواں تھوڑی جی بس اونے میرے والے صاحب دے بارے گل اٹھائی نہیں نہیں تیرے والد صاحب دا نظریہ تے ساڈے آل ہے تے تو سانو راف سنو میں واضح دو ٹوک گل کرنا چاہنا اور دوسرا تو کہ دین ختم ہو گیا پکی رافضیت اور کمینگی کمی ہے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا دعوت ہے میرے یارہ دے دور ہے جڑا جی کہ یارہ دے دور چے اسلام مکھ میرے اسلام کی نہیں شاید اسلام بندیاں دے نال شیعہ کھدے نے سارے صابہ کافر ہو گئے تو کہ دین مکھ گیا گل آ جا کی کوئی بن گئی دین کو بکر ہے دین تے شخصیاں دا نہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل ہے کہ کوئی نہ دی اسلیت اچھا اللہ دی عزت کی قسم ہے بارے گا یاد رکھ کوئی انسان تو انسان رہ گیا جنگل کا درندہ بھی اقیدہ نہیں رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا صحابہ کرام نے ملوفا کی تھی ہاں بٹیا کفری نظریہ تے ہو سکتا ہے کسی انسان کا نظریہ نہیں ہوتا بقیہ جواب اے ہو گئے ہوں دی تقریدہ مارا موٹا جرہ مختصر جواب سی آخر تو جا کے وی کو منٹ کو گل سمجھیں نہیں ہوں دی دو ریکار گاں کٹھیاں ہو جان دی یا نے وہ آپ سون کے سانو دوبارہ مور سمجھا دے اے ای بی ایسی اے ای ای گل کیتی ہے سیندہ بھی جواب دے دی گے رہی بات ساتھیاں دے سرار تے ساتھیاں دے سرار تھے ہون میں جواب بعد دسلسلہ اس طرح اگے شروع کر لگیا وہاں کہ اے ہوئے قفتگو دے انداز دے اندر لہجہ بھی تلخ نہ ہوئے اہدوگ اللہ ایک قفتگو دے انداز دے دوسرا لہجہ بھی تلخ نہ ہوئے تانکہ جرا غیر جانب دار بندہ ہے اندر واسطے من کرنا اور صحیح اور غلط دے درمیان فرق کرنا آسان ہو جائے وہ اسے سلسلے دے انشاءاللہ جائے رکھتا ہے اسے حدیث سلسلے دے اندر قفتگو کرانگا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بارگا دے دعا اللہ س